آئی. اب ہم جس مرحلے میں انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں وہ قیامت کے احوال سے متعلقہ مسائل ہیں سب سے پہلے جس میں آتا ہے البعث البس کا معنی اٹھنا اٹھایا جانا اور اس کا شرعی معنی کیا ہے احیا المواتی و اخراج جو بال قبول مردے ہیں ان کو زندہ کرنا اور انہیں ان کی قبر سے نکالا جانا اس عمل کو بعض کہتے ہیں اور اس کے قرآن میں مختلف نام آئے ہیں معاد یوم المحاد میں جو پڑھا تھا یہی اسی معنی میں آتا ہے المشور اسی معنی میں آتا ہے الخروج اسی معنی میں آتا ہے یہ سب کے سب الباس کے مختلف معنی ہیں الباس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں کئی عدلہ ہیں اور اس میں ان اللہ کئی دلچسپ مسائل بھی آئیں گے جس میں کچھ لفظ کے اختلاف پائے جاتے ہیں اور پھر تفاصر آئے گی سب سے پہلی تحریر مولانا مجید کی جو موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر کہ دوبارہ سے تم اٹھائے جاؤ گے پسند کھائی جام فرو اللہ عامل تم جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کمان کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے اچھا اب اس آیت کے اندر میں چاہتا ہوں متوجہ رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اٹھائے جانے کو بیان کیا ہاں دوبارہ اٹھائے جانے کو اللہ تبارک مطالعہ نے بہت سی تاخیر کے ساتھ بیان کیا آپ اسے کون اس کے عربی الفاظ پہ غور کرے گا یا ترجمے پہ غور کر کے بتائے گا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے دوبارہ اٹھایا جانا کس کس طریقے سے اس کو ثابت کیا ہے یہ ضرور ب ضرور ب ہوگا یا کون کون سی اس میں تاخیر ہی باتیں ہیں پھر اس سے معلوم ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خالی یہ نہیں کہا کہ تم صرف اٹھائے جاؤ گے بلکہ کہا ہے کہ ضرور ب ضرور اٹھائے جاؤ گے کس کس کون سے ایسے الفاظ ہیں کون سے ایسے حروف ہیں اس آئند میں جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس کی بار بار تاکید کی کون اس کا جواب دیتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے سوال چلا کلیئر نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم اٹھائے جاؤ گے بلکہ اس کی تاکید ہے کن کن حروف کے ذریعے کن کن الفاظ کے ذریعے کن کن ٹرنز کے ذریعے اس کی تاکید ہے اب تو نیا چہرہ سامنے آیا وہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی جی جی آخر والنے ہاتھ نیچے کیل اٹھا لیا فرمائیے فرمائیے آیت کو دیکھ لیجیے آگے اس کو پڑھ کے بتائیے جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے اللہ الگ فرماتے ہیں کیا جی نہیں آپ شاید سوال سمجھے نہیں آیت کا تجربہ صحیح کر رہے ہیں آپ کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے لڑنے کہہ دیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تاکید کہاں آ رہی ہے عربی زبان میں جو تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں سمجھ لیں گے سوال میرا مجھے سر سے نہیں سنا زبان جی جی یہ تو ان کا گمان ہے کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے اب اللہ تعالیٰ اس گمان کا رب جو فرما رہے ہیں ایک سگ ایک سرے سے اس میں لام جو ہے لام کیا ہے یہ لام تاک اچھا ایک اس آیت کے اندر لام تاقیر آ یہ جو ہے نا لتو باسن البلا اور اب بھی لتوب آسون ایک بات شیخ نائن گڑی کہ اس میں لام تاخیر آ اور کیا ہے اس کے اندر سما سے کیا مانا ہے اٹھائے جاؤ گے کیا مطلب ہوا بلا کیا مطلب ہو بلا کا ضرور بس ضرور اٹھائے جاؤ گے ضرور بس ضرور بلا وربی کسب اللہ تعالیٰ نے اپنی سب کی کسم کھائی ایک چیز اور رہ گئی بلا ہو گیا وربی ہو گیا لام کا ہو گیا اور ایک چیز رہ گئی شکینہ دیکھیے ہاں انہوں نے تجدید ہے یہاں پہ نون نے توقیر کہلاتا ہے بالکل تجدید جو آپ پڑھتے ہیں نا ل تو بآسن یہ بھی تاقید کے لیے آتا ہے تو جوکی سبحان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے دہشت کو لوگے اٹھائے جانے کو چار قسم کی تاکیدات بیان کر ایک ساتھ اور سفار اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کلام کتنا بری کلام آپ دیکھیے ایک دو جملوں گندری کتنے بڑے بڑے ماری بدل گئے اس کے ضرور با ضرور کی تاکید کس خوبصورت انداز میں کی گئی بلا و ربی لا تو لا بھی نون بھی بلا اور ربی یہ سب تاکیدات ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ ضرور با ضرور تم لوگ اٹھائے جاؤ گے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے دوسری بات دلیل کیا اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے پہلی خلقت کری ہے اپنی مخلوقین کی اس کی مثال دیکھیے فرمایا کہ جس نے تم نے پہلے بنایا ہے اور دوبارہ پیدا کرنے میں قاضر ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں کیا یہ جو جھوٹے محبودات جن کی عبادت کیا کرتے تھے کیا کبھی ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ان کو بنایا سوچیے کیا گفوار مکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کبھی کہ جن کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے ان کو بنایا کا کہنا تھا کہ اللہ کا ان کو بنایا اور کسی نے مخلوق کو پیدا کرنے کا دعویٰ کیا ہی نہیں کائنات کسی چیزیں اس بارے میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا اس چیز کو پیدا کرنے والے ہے ہے بات اس کو پیدا کرنے والے ہیں انسان جو جن کی عبادت کی آتی ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ملے گا تو پیدا کرنے والے دعویٰ ہی رب العالمین نے کیا تو پیدا جس نے پیدا کرا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو یہ دوسری دری اللہ نے کہا لگ مثال دے رہے ہیں شبہ بیان کر رہے ہیں کون ہے تمہارا پیدا کرے گا ہنڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہے ہوا بن چکی ہے کون ہے جو ان کو پیدا کرے گا تمہارا اللہ نے فرمایا خلق خلقی کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا اس نے پہلے انہیں بنایا تھا تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کا ادارہ کرا پھر اللہ تبار اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید وضاحت کرنے کے لیے اس کی اور بھی کئی طرح کے دلیل ادارہ ہوا اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں مثال دکھائی کہ کیسے ایک مردہ زمین ہوتی ہے بالکل بجر زمین ہوتی ہے اور جب اس کو بارش آتی ہے تو وہ دوبارہ سے اسی طرح ہری بھری ہو جاتی ہے یہ ایک سامنے مشاہدے کی مثال ہے تو اس پہ غور کرو کچھ بھی نہیں تھا عدم تھا اللہ کی طرف سے بارش آنے کی وجہ سے وہ جگہ دوبارہ اسی طرح سے ہری بھری ہو گئی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچرنا بھی ہی بل اللہ نے آسمان سے اسی قدر پانی اتارا اور مردہ شہر کو زندہ کر دیا اور اسی طریقے سے تم کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اب ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ سب جو دلیلیں ہیں یہ شرعی دلیلیں ہیں قرآن کی دلیلیں ہیں لیکن آپ سب ان پہ جب غور کریں گے تو معلوم ہوگا یہ سب انسان کی عقل کو خطاب کر رہی ہیں تو یہ قرآن کی دلیلیں جو ہیں وہ سس کی نہیں ہے کہ بس اس کو مان دو بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے جو شعوری اور ایک عقلی دلیلیں ہوتی ہیں رب تعالیٰ نے خود ان دریا کا ذکر کیا ہے کہ نہیں بات یہ اور کرے نا سب چیزوں کے اوپر جو نے دریافت کا ذکر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یہاں پہ انسانی واقعے مشاہدے کی دلی کو ذکر کیا تو پہلی بات ہم اس کے چار مسلقوں کو یہاں پہ شارٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن کے اندر بیان کیا دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جانا چار طریقوں سے بیان کیا پہلا طریقہ کیا ہے کہ جس نے سب سے پہلے تمہیں قتل پیدا کیا سب سے پہلے تمہیں وجود میں لے کر آیا وہ دوبارہ بھی وجود پہ لانے پہ قاضر ہے اس پہ قرآن کی دو تین رائے خواتین قبل ولنگ ہے کچھ ہم نے سے پہلے تو بنایا تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھے تو اس نے پہلے تو پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے پہلا یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ قرآن نے بیان کیا کہ جس نے یہ آسمان اور زمین کو بنایا وہ دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے پہ قادر ہے قرآن نے کہا نقل کو سماوا دیسل یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا بنایا جانا بڑا ہے عظیم تر ہے لوگوں کے بنائے جانے سے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے مسلمانوں نے بھی شاید کبھی اس پہ غور نہ کیا ہو کیا ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے مسلمانوں نے بھی کبھی اس پہ غور نہ کیا ہو اس اسایت کے اوپر خواتین زمین کا اور آسمان کا بنایا جانا اور اس کے نظام جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح ذریعہ ٹھہری ہوئی ہے کس طرح آسمان اوپر سے گر نہیں رہا یہ سب جو حالات ہم دیکھتے ہیں ان کی پیدا کرنا جو ہے وہ انسان اور مخلوقین کے تمام کی پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے تو یہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کری تیسرا طریقہ جو بیان کیا جو اس آیت میں آیا اللہ تبارک مطالعہ نے نباتات جو یہ ہمارے سامنے پھل ہیں سبزیاں ہیں دیگر جو پھول ہیں یہ اگتے ہیں ان کا اگایا جانا مثال دی کہ جس طرح سے یہ اگ جاتے ہیں دوبارہ سے بالکل کسی طریقے سے دوبارہ سے لوگ بھی جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے چوتھی جو ایک دلیل ہے اس کی اس میں بہت سے واقعات آ جائیں گے اللہ تبارک و نے ان گفار کو وہ دلیل بھی دی جس کی واقعات کو وہ لوگ سنتے رہتے تھے اور وہ کیا قرآن کے بہت سارے وہ واقعات جس کے اندر اللہ تبارک مطالعہ نے دوبارہ سے مردوں کو زندہ کیا تو توجہ رہیے بہت حضرات آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے واقعات ذکر کیے پان مجید کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی یہ مثال دکھا دی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتے دنیا کی مثالیں اب آپ کو فارغ کیسے منائیں گے کچھ کو آپ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے نبی سمی نبوت کی اس سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ واقعات تمہارے بڑے آبا و اجداد سن چکے تھے یہ بہت سے واقعات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں یہ ان کے آباء اجداد سن چکے تھے تو آپ تم ان کو مانو قرآن نے ذکر کیا ان کا اور اس کے اندر احیاء موتا کا مسئلہ جو ہے وہ واضح ہے قرآن کی آیت ہے لَن تو آخر تم اسم یہ بنو کا واقعہ دوپان میں موجود ہے پہلا واقعہ کہ جب تم نے سے کہا کہ ہم تو اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں تو انہیں سخت موت نے آ لیا اور دیکھا دیکھی ان کو فوراً موت آ گئی تو انخلا کو میرے بعد موتی کو پھر اللہ تبارہ ان کو دعا زندہ کیا تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور اپنی اس سے بعض آ جائے. تو یہ واقعہ بنواصل کے واقعات یہ مشہور و معروف تین خوبوں کے اندر یہ واقعات تبھی کمار نے بار بار بنوج شاہی کی مثالیں دے کے سمجھایا ہم کو کہ دیکھو بنوج صاحب نے یہ کیا آپ لوگ پہلا پارہ پڑھیں دوسرا بارہ پڑھیں کتنی سزائے آئے ملیں گی منوج شاہی کے حوالے سے کیونکہ یہ واقعات وہ لوگ سنتے آئے تھے اپنے بڑوں سے اپنے آبا سے تو ان کا واقعہ پہلے مثال دی کہ اس طرح وہ نہیں اٹھائے جائیں گے اٹھائے دیے گئے دنیا کے اندر تم لوگ بھی ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے دوسرا واقعہ کے اندر ایک شخص تھا جسے قتل کیا گیا اور اس کے قاتل کی پہچان میں اختلاف ہو گیا ہاں اس کی قاتر کی پہچان میں اختلاف ہو گیا اس کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پپل نظری بو روا دیا کی تفسیر میں کچھ اختلاف رہا ہے مفسرین کا کیا دوبارہ دے کیا اس کے جسم کو اور جو اس کی باقیات ہیں ان کے ساتھ ضرور دیا جائے یا زمین کے ساتھ اس کو لگایا جائے کس طریقے سے دوبارہ اس کو رد کیا گیا اس میں کچھ اختلاف رہا ہے جی وہ ہاں وہی میں نے کہا ان کا کیا اس کے دوستوں کو آپس میں دبایا گیا تھا یا پھر مٹی کے ساتھ اس کو لگایا گیا تھا یا اس کی کچھ باقیات جو تھی اس انسان کی ان کے ساتھ اس کو لگایا گیا تھا اس میں بہت زیادہ جو ہے تفصیل میں اختلافات رہے ہیں کہ اس میں واجبات رہے میں نے میرے ان میں سے واضح بات نہیں کہ صحیح ترین تفصیلی رائے کیا ہے کچھ نے اس میں کہا کہ گوشت گوشت مارنے میں کچھ وہ ہے یہ ہے کہ گوشت گوشت سے ملایا وہی نا دیجیے اس کے گوشت کو گائے گوشت سے لگائے اس لیے میں نے اس لیے میں نے دو تین بار اور ملے گی وہ اس زمین سے لگانا مقصد تھا یا اس کی کسی شے سے لگانا تھا باقی جسم سے لگانے میں خیر میں اگر موقع لگا تو میں شالس میں آپ کو گاجر بعد دیکھتے کے بتاتا ہوں شاء بہرحال قرآن میں یہ لگ... مشہور ہے لوگوں میں گائے ذبح کے اس کے جسم کو لگایا گیا یہ ایک آپ دوسری مشہور ہے میں نے ایک عالم کی بات پڑھی تھی ہے اس میں عقری طور پہ ایک اشکال ہے کہ گوشت کو گوشت کے ساتھ اس طرح لگا کے کرنے میں وہی وہی اچھا خیر یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے دوبارہ سے شخص کو اور اس نے کہہ دیا کہ میرا شخص شخص میرا قاتل تھا یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گھر دکھایا پھر کال ہے ارن ہیں وہ عروق حضر المعود کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے جو اپنے گھروں سے نکل گئے اپنے شہروں سے نکل گئے تھے موت کے خوف سے وہاں اس میں ایک تفصیلی واقعہ آتا ہے تفسیر میں کفیر جی کے میں موجود ہے کہ وہ تعاون کی بیماری وہاں پھیلی تھی تو جو لوگ وہاں سے نہیں نکل سکے تھے تو وہ مر گئے تھے اور جو اس جگہ نکل گئے تھے وہ بچ گئے تھے تو ان کی قوم نے کی مسئلہ کیا کہ اب جب ہماری بیماری گی تو ہم سب کے سنگھ سے نکل جائیں گے جب جب جب وہاں سے نکلے تو اس کے باوجود ان کو موت نے آ دیا اس کی عملی تفصیر شیخ بلباض احمد سرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ موت سے بچ کے انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا اس کی عملی تفسیر یہ ہے اور مفہوم اس آیت پہ یہ اس واقعے کا کہ موت سے تم کہیں بھی بھاگ جاؤ گے تمہیں موت نے آ لینا ہے کل منسل ضائع قسم بہت لیکن ان کے ساتھ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ موت دے دی پھر اس کے بعد دبا زندہ کیا تو ماہیا ہوں تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ اس طرح نکلنے سے کیسے اسے بچ جانے سے وہ موت سے نہیں بھاگ سکتے اس، یہ اس ایک اور روایت میں اوکل ندی پروشی ہا وہی عظیم شان آیا تھا کہ وہ گزرا بسی سے جو تہذ نہ سکی تھی اس نے کہا تعجب کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب لوگ تباہ ہو گئے ہیں مر گئے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سو سال تک اس پہ غوط دے دی اور پھر زبر زندہ کیا قالم تک کچھ دن ہاں ایک دن یا کچھ دن کے حصے کے اندر میں رہا ہوں اپنی جو حالت تھی سو سال وہ اس نے کہا کہ بہت ہی مختصر مدت تھی پھر اللہ جو تفصیل آئے اس میں پوری تمہارا جو گھرا ہے تمہارا جو گھرا ہے وہ مر گیا تمہارا جو گھرا ہے وہ مر گیا اس کے ہڈیاں ختم ہو گئی اور جو کھانا وہاں موجود ہے سنا وہ خراب نہیں ہوا سبحان اللہ یعنی یہ کھانا جو ہمارے ہاں ایسے رہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ ایک دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے جو چیز خراب ہونے والی چیز ہے لوگوں کے مشاہدے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو باقی رہی اور جو چیز باقی رہنے والی چیز ہوتی ہے لمبے عرصے تک رہتی ہے وہ اتنے عرصے کے اندر ختم ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور جی یہ ایک روایت میں آتا ہے صحت کے یہ تھے جو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا جنہوں نے دیکھا پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے رب اڑینے کے بعد ممکن ہوتا سورہ بقرہ کے اندر سے سبارے کے اندر جس میں اللہ نے کہا کہ آپ چار قسم کے پرندے لے ان کو قتل کر ان کو مار کے جگہ جگہ ان کا گوشت ان کے پر ان کی سب چیزیں جو پھیلا دیں اور انہیں بلائیں تو وہ دوڑ کے آپ کے پاس آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس میں تفسیر کے اندر روایت میں آتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہیں دوبارہ سے ایک دوسرے کو خود خود جا کے جوڑنا شروع ہو اور یک لمحے کے اندر دوبارہ سے وہ چاروں میں چاروں کی پرندے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے زندہ کرنے کے لیے دوبارہ قتل کیا تھا وہ دوبارہ کے سامنے ان کے موجود ہو گئے اچھا ابھی ایک سوال کہ حضرت ابراہیم کو شک تھا اللہ کی قدرت پر کیا وہ شک یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے میں قادر ہے یعنی اس میں ایک یقین کا ایک اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے انہوں نے بات کی ورنہ اصل ایمان اور روس میں دلا شک کوئی بھی نبی نعوذ باللہ کسی بھی اللہ تعالی کی قدرت پہ شک کرنے والا کبھی نہیں ہوتا اس میں کا, کا واقعہ وہاں جانا موجود ہے اس کی تفصیلی ہے بہت بڑی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے وہاں کے اندر موجود ہے تو یہ چھ سات جو مثالیں اپنے ذکر ہوئی ان سب کا خلاصہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی دوبارہ سے مردوں کو زندہ کرنے کی مثالیں ان لوگوں کو دکھا دی کفار مکہ بھی ان کے سامنے جو آئے اترا کرتی تھی بہت سے واقعات انہوں نے خود سن رکھے تھے اور اللہ نے دوبارہ سے ان کے آخرت کا ایمان ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ واقعات ذکر کیے کہ تم لوگ اس سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے اچھا اب جو احادیث ہیں اس سے کہا صحافہ کے دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے لوگ اللہ کے نبی سے فرمایا تھا جنت حتم جیسا کہ یوم مومن کی روح کی مثال ہے کہ وہ ایک پرندے کے اندر ہوتی ہے جنت کے اندر حتیٰ کہ وہ اپنے روح میں اپنے جسم میں واپس لوٹ جائے گی یوماس جس دن وہ اٹھایا جائے گا جس دن وہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جسموں کے اٹھائے جانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فکر فرمایا اور وہ مشہور حدیث سے آسم نے سنی ہوگی کہ جو حج کے موقع پر حج کے موقع پر جو شخص احرام کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے کیا حکم اس کے لیے کیا حکم کیا پہلے اس کے لیے اسے غسل دفن دے اچھی طریقے سے نہلائے اس کو اپنے احرامی کپڑوں میں جو ہے اس کو دفن دے دیں اور کیا فرمایا اللہ کے نبی وسلم نے <سلمان> قیامت ہی بلب دیا کہ یہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جبکہ یہ اس وقت بھی طلبیہ پڑھ رہا ہوگا تو اس لیے بہت ساری اور بھی احادث ہیں جس کے اندر یہ ذکر آتا ہے اچھا کچھ انکار کرنے والے جو, جو ہے باعث کا جو اللہ تعالیٰ کے اس باغ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں اس میں مشرقین بہت سے آتے ہیں اس میں ملحت بھی لوگ جو آج ہمارے سامنے درجان موجود ہیں وہ آتے ہیں اللہ نے ذکر کیا جہاں اللہ جی نے اللہ جو پریبی عائد ہے عائد ذکر کی گئی ہے اللہ کہہ کہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کباب زندہ نہیں کرے گا جو ایک مرتبہ سے موت آ جائے گی تو مشرقی جو طوائف جنہوں نے انکار کیا راز کا وہ کون کون سے ہیں ایک مشرقی کا دوسرا ہے کچھ نے کہا کہ دوبارہ جسم نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ روحیں اٹھائی جائیں گی یہ کون سے قول ہے یہ فلسف فلاسفہ کا قول اور کچھ اہل کلام متکرمین کا قول اور نسرانیوں کی کچھ گیروں کا یہ قول ہے اور حتنا کہ کچھ طرف باطنیہ جو انسان کی طرف اسلام کی طرف منسوخ کیا تھے ان کا بھی یہ قول ہے کہ رو نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ روح خالی ہوں گی اور علماء نے اس قول کو دیا یہ کی سری آیات اور احادیث کے منافی قول ہے اس نے کہا اس کے کی کہ جسم اٹھائے جائیں گے اس میں کوئی اور شہر آئی جائے گی اور شہر آیا جائے گا روح دوبارہ جو ہے وہ جسم میں نہیں آتی یہ بھی قول بادل ہے چوتھا قول جو ہے وہ ہے کہ جناب روح جو ہے وہ تو ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی رہتی ہے اٹھنا اور دوبارہ سے اس کا اٹھایا جانا یہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں کیونکہ ہمارے یہاں ہندوازم اور دیگر ادیات کے اندر اس قسم کا نظریہ پایا جاتا ہے حتیٰ کہ جو نشیریا جو نشہری جو گروہ ہے سیریا کے اندر جو اس وقت فتنا افساد پھیلائے ہوئے ہیں ان کا بھی اس مسئلے میں یہی اکیلا ہے کہ رو نکل کے ہاں ہاں نسیریا دروز یہ پر گزرے ہیں یہی اس میں عقیدہ ہے کہ روح جو ہے وہ کسی سے نکل کے کسی غور میں جاتی رہے گی جاتی رہی جاتی رہے گی اسی طریقے سے جو ہے وہ آخر کار جا کے کسی بڑی روح میں شامل ہو جائے گی نارسب باللہ اس قسم کے یہ سارے فلسفہ کے اور مشرقین کے اور ملاحدہ کے عقائد گزرے ہیں جو آج اپنے آپ کو مسما کہلانے والے کہلانے والے ان کا بےجما ان مسلمین کو پفان ہو یہ عقیدہ جو ہے نوشریہ والا عقیدہ یہ بےجما ابن زیبل ہے ہمارا نے کہا کہ اجماع ہے اس مسئلے میں کہ یہ اچھا <تصال> جو اٹھائے جانے والے ہیں اس کے مختلف اخبار ہیں آپ کے آ لکھے ہوئے ہیں کہ شہید جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائیں گے کہ وہ شہید اسی حالت میں دعا سے اٹھایا جائے گا کیا شہید کے جسم کو زمین کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی سوال کے کی جواب کے دیجیے ہاں کھائیے شہید کے جسم کو زمین کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی محترم حضرات ہاں بھائی یہ جواب نہ دیجیے جی کون سا اور بھائی یہ ہاں چلے آپ بتائیں جنید. نہیں کھاتی دلیل, دلیل. <تصفح> بھائی یہ کوئی گی کلاس تھوڑی ہو رہی ہمارے اصحاب نے فرمایا ہمارے اصحاب نے فرمایا اور چلتے چلے جاؤ آگے یہ تو اہل حدیث کی کلاس ہے جی دلیل چلے اس ان کی تائید میں کون لوگ ہیں ان کی تائید مطلب یہ ہے کہ ان کی تقریب کون کرے گا دلیل تو نہیں ہے نا کوئی تکلیف کرے گا ان کی کوئی نہیں کرو چلے دوسرا قول کیا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی سی بات ہے نا یعنی ایک عقیدہ آپ کائم کر لیں دلیل بتانا ہو آپ کو ہم تو اسے قائل نہیں یہ اب وہ سکتے ہیں ذہن میں دلیل ابھی آ نہیں لیکن اس میں دلیلیں موجود ہیں یہ اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا اچھا دوسرا کال ہاں جی نہیں سوال یہ نہیں شیخ سوال سمجھا میں نے کہا کیا شہید کے جسم کو زمین کھاتی ہے مطلب جس طرح جسم ختم ہو رہا تھا زمین کے اندر کیا شہید کے جسم ختم ہوتا ہے یا ویسا کا ویسا باقی رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاں جی جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے بھائی بات سنی مسئلہ مان لیجیے اس بارے میں جو حدیث ہے فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علم کا ان اللہ ہر رما الردی انتقل امبیا اللہ تبارک مطالعہ نے حرام کر دیا زمین کے اوپر کہ وہ انبیاء کا جسم کھائے یہ چیز زمین کے پر حرام ہے لیکن غیر نبی کے ساتھ یہ عمل داعب نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی شہید ہے اس کی زمین اس کے جسم کو زمین نہیں کھاتی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بھی نیک ایک ہے ان کے جسم کو زمین نہیں کھاتی اللہ تبارے بتانا چاہے تو کسی کی کرامت کے اظہار کے لیے کسی کے فضل کے اظہار کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے جو کہ بھائی روایت بن گئی صحیح روایت صحیح مسلم میں ہے کہ شوائے عہد کا جسم ان کا جسم باقی راہ تک کئی ایسا کئی سالوں بعد عبدالملی بن مروان یا دیگر کوئی گزرے ہیں پہلی صدی کے آخر میں اس کے دور میں جب شراب آیا تھا تو وہ قبریں ویسی پائی گئی افلا صحابی کے والے سب کا انتقال ہوا تھا تو ان کا جسم اس پہچانا کہ ویسے کہ ویسے ہی تھے جس طرح کو دفنایا گیا تھا لیکن یہ چیز لازمی نہیں ہے کوئی اس بارے میں نہیں ہے یہ جی ایسا ہوتا ہے بلکہ انس نے انبیاء کے ساتھ اس کو خاص کیا تو ہمارا قیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر ان کے جسم تر و تازہ موجود ہیں اور ان کی ارواح جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو صحیح پہلے اخوشہ اٹھایا جائے گا دوسرا حالت احرام میں فوت ہونے والا شخص جو ہے وہ طلبیہ کہتابہ اٹھے گا تیسرا متقبر لوگ ذرے کے مانند ہوں گے ذرے کے معنی اللہ پر متقبر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے مستقبل اپنے آپ کو زمین میں سب سے بڑا سمجھتا ہے فخر بار سمجھتا ہے اپنے آپ کو اظہار کرنا اپنے آپ کو آگے لانا یہ دنیا میں اس کی کوشش رہی تھی قیامت کے دن ایک ذری کے برابر ہوگا وہ شخص یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے سو الرجال یکشاہ گل اور وہ اس وقت نہایت ذلت اور رسوائی کے عالم میں ہوگا چوتھی چیز جس طرح لوگ دنیا میں آئے تھے اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے یعنی کہ ننگے بدن اور ننگے پیر اور بے خطنہ اس عالم کے اندر وہ لوگ اٹھائے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا کیونکہ ایک فطری سوال تھا ہر انسان کے ذہن میں آتا ہو کہ کیسے ایک دوسرے کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس عالم کے اندر تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الامر اشد معاملہ سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو اور شرم خیال والی بات ہو سامنے کفار جو ہے وہ زلت رسوائی کے عالم میں اٹھائے جائیں گے قرآن نے فرمایا اور آپ شروع ہوں گے اوما قیام کی اعلیٰ جو یہاں انہیں الٹے چہرے پر بل بل اٹھائیں گے اس حالت میں کہ وہ نہ دیکھ سکتے ہوں گے نہ سن سکتے ہوں گے نہ بول سکتے ہوں گے تو اس رسوائی کے عالم میں کفار کو جو ہے وہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اہل ایمان جو وہ نوجوانی کے عالم میں اور ایک خوبصورت حیت کے اندر خوبصورت حالت کے اندر اٹھائے جائیں گے اہل ایمان جو ہے وہ یعنی کہ بوڑھا جو تھا وہ بڑھاپے میں نہیں اٹھایا جائے گا نہ ہی کوئی چھوٹا لنگر تھا وہ چھوٹے میں اٹھایا جائے گا بلکہ ایک درمیانی اور خوبصورت عمر کے اندر اور ایک خوبصورت حیث کے اندر کیفے میں اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش میں شامل فرما اس کے بعد ہے اٹھائے جانے کے بعد کب سب سب کہا جا رہے ہیں ارض نقشے کی طرف جمع ہو رہے ہیں عرض معاشرہ کی طرف جمع ہو رہے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ویو من سے یہ ہوا تھا ریزن اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے زمین میں ٹکے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں گے اس کا اپنے اس کام کو اور زمین صاف میدان کی طرح بن جائے گی وہ حشر نہ ہو فلم اور ہم نے نوا جمع کر لیا اور کوئی بھی ان میں سے بچ نہیں سکے گا ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کا حشر نہ ہو کچھ لوگ چل کر اور کچھ لوگ سواری کی طرف سواری پر میدان حشر کی طرف آئیں گی کفار کو آگ کے ذریعے ہانکا جائے گا اور کچھ کو فرشتے ہوں گے بل گسیٹ کا میدان ملائیں گے اس میں بہت ساری احاث بہت ساری مختلف مطلب روایات ہیں سرزمین شام سرزمین شام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اکٹھا ہوں گے یقیناً اس کی کیفیت حدیث باتا ہے حدفات اس طرح والی ارد نہیں ہوگی اس کی کیفیت سب قسم بدل جائے گی لیکن اس کی ایک صفت جو ہے وہ حدیث میں آئی ہے کہ چمکدار خاصری رنگ کی صاف ستھری جس طرح روٹی کا مثال دی گئی ہے روٹی جس طرح ہوتی ہے صاف ستھری جی اور بٹیالی رنگ کی اس قسم کی جو ہے وہ کلی زمین ہوگی اور ہر وقت اور وہاں پہ انتہائی کا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ اولین اور آخری سب کو اس عالم میں جگہ جگہ فرمائیں گے اس کے بعد حشر کی گرمی اور اس کی طویل مدت انتہائی زیادہ ہوگی حشر کی گرمی اور طویل مدت انتہائی زیادہ ہوگی آگے وہ حادث آئیں گی جو لوگ اس گرمی سے بچے ہوئے ہوں گے لیکن جو ایک عام معمول لوگوں کا ہوگا لوگ اس دن دعا کریں گے یا اللہ ہمیں چاہے ہزار میں ڈال دے لیکن اس گرمی سے ہم کو بچا دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ ہوگا سورج ایک میل کے واسطے پر ہوگا صحابی کہتے ہیں کہ وہ میل کا لفظ ہے عربی زبان میں وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کو بتایا بات سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو یہ حدیث سنی ایک کے ہے ایک میل کیا ہے کو چھوڑ دیں سورج میل کے فاصلے پر ہو کسی کو یہ حدیث, سر حدیث سر معلوم سر ہے سر جی بتائیں بتائیں اچھا جی بتائیے حسن بہت سی بات کی صبح لگانے کی بھی جو ایک چیز استعمال کی جاتی ہے آلا. کیا کہتے ہیں اسے سربہ دانی کہتے ہیں سربہ دانی کہتے ہیں دیکھیے اسے بھی عربی زمانے میں میل کہتے ہیں یعنی کہ جتنا قریب وہ انسان کی ہوتی ہے اس کو روپ میں سورج ہوگا ایک روایت میں یہ مانا ہے اس ابھی کہتے ہیں راری کہتے ہیں میرے علم نہیں کہ آپ نے اس میل کے بارے میں بات کری ہے یا دوسرا میل جو مسافت کے طور پہ آتا ہے کتنے فاصلے پر ہوگا دونوں احوال کے اندر معاملہ بہت زیادہ سخت ہے نہیں نہیں جی شیخ ناط تھا ان کو کیوں کتاب دے دیں گے ہم کیا پتا یہ پڑھنے کلاس سے وہ زیادہ کتاب مفید ہوتی ہے یہ تو ایک علمی کتاب ہے اچھا ایک سیکنڈ اس کے بعد حضر کی جو بات جو چل رہی ہے تو اس قربت کے اس قربت پہ جو ہے سورج موجود ہوگا لوگ اپنے اپنے آواز کے مطابق اس کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے حدیث بات ہے کچھ کے پسینہ قلموں کے آغاز تک ہوگا کچھ کے بیچ جو جسم یہ پیٹ جہاں ختم ہوتا ہے انسان کا یہاں تک ہوگا حق ہوتا ہے الفاظ وہاں پہ آتا ہے اور کچھ کے بارے میں آتا ہے رحمد اللہ کہ وہ لوگ اپنے پسینے میں ٹوبے ہوئے گے اور اس میں وہدے کھا رہے ہوں گے فرمایا ایک روایت سے مسلم کی روایت میں لکھی ہے آپ کے سامنے کہ قیابت کے روز لوگوں کا پسینہ ارد میں اس کی جو چوڑائی ہوگی گہرائی ہوگی اس میں ستر بار تقریباً چالیس میٹر تک جائے گا اور بعض کو منہ اور بعض کے کانوں تک پسینہ ہوگا یہ اس فکر کا سب ہے اس عالم میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی موجود ہوں گے دیگر لوگ بھی موجود ہوں گے تو صحیح بخاری کی تفصیل والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ارض فاشر کی تکلیف اور سختی کے بعد لوگ کیا کریں گے لوگ بہت سارے انبیاء کرام کا رخ کریں گے ان کے پاس جائیں گے حضرت آدم کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے آپ عرض کریں تو حساب کتاب کے لیے آئے یہاں پہ ہمار اتنا مشکل ہے تو کیا کہیں گے کہ مجھ سے گنا گنا ہوا تو میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کسی اور کے پاس جاؤں وہ آئیں گے حضرت موسا کے پاس تو وہ بیان کریں گے کہ ان سے ایک سے قتل ہوا تھا تو میں یہ عمل نہیں کر سکتا میں وہ اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو وہ اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت وہ محاورد وہ محاسن جو اللہ تعالیٰ کی عزمت و شان, شان شان ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت ریل کے ذریعے سے فرمائیں گے اور وہ ان محاور کا ذکر اس موقع پر کریں گے پھر رقت بار جو ہے وہ بندوں کے حساب کتاب کے لیے یہ سب کے سب مختلف اس کے قیامت کے دن احوال ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی اور لاکی سے محفوظ فرمائے اور اس دن جو کامیاب نہیں لوگ ہوں گے ان کا ذکر اللہ کے نبی سے سن فرمایا کہ سات آدمی حشر میں اللہ کے آرج کے شاید علیم ہوں گے یاد تو ہم اس کا انشاءاللہ شاء کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کچھ مخلوقات ہیں جو منع نہیں ہوتی میں نے کہا تھا کہ مسئلہ بعد میں آئے گا کچھ مخلوقات ہیں مختصر ذکر ہو ورنہ آپ بتائیے بہت بہت سی مخلوقات ہیں اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے جو مخلوقات پتا نہیں ہوتی روح احد ٹھیک ہے عرش ٹھیک ہے جنت اللہ محفوظ کرسی اصن اجب ال ذرب جو ہڈی ہے جو ہڈی اللہ قلم اصل یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ کئی مختلف مخصوص سے ثابت ہے یہ بات کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پناہ نہیں ہوگی یعنی کہ یہ چیزیں باقی رہیں گی ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو عرش ہے اور کرسی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے اچھا ایک مخلوق آپ بھول گئے چلے میں موضوع بھی کہ سیریس ہے تو میں اس سے نہیں بننا چاہ رہا تو ایک مخلوق جو آپ بھول گئے اس میں بہت سے علماء نے کہا کہ جب سر پھونکا جائے گا اس وقت بھی ایک مخلوق جو ہے وہ محفوظ ہوگی وہ کون بنائے گا وہ ایک مقصد آئے گا کہ سب فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے جس میں افغان آئے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آسمانوں کو زمینوں کو سب کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہ کس کا آج ملک ہے کون آج موجود ہے اس میں سب لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن یہ ان مخلوقات میں سے ہے جو کہ عام طور پہ فرح نہیں ہوتی اس میں قور العین کا ذکر بھی آتا ہے قور العین جو ہے وہ اس وقت جنت کے اندر موجود ہوں گی تو وہ ان کی فرا ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو مخلوقات لاکفنا کے اندر آٹھ سی ذکر کرتے ہیں وہ یاد کر لیں ٹھیک ہے یعنی یہ بھی صحیح کیا رہا ہے اس لحاظ سے کچھ نے ہمارا یاد ہو گیا آپ لوگ کو اجم الڈی کا بتایا تھا آپ لوگ کو میں نے گری ہڈی بھی جو ہوتی ہے الرش الکرسی اللوح القلم الفور الفور کو اگر آپ کر لیں ورنہ یہ سادوں ٹھیک ہے اللہ القلم القلم کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے ساتھ ناراض ہوگا یہ مانا نہیں یہ نہیں دیکھے گا مطلب یہ کوئی احساب کتاب ہی نہیں ہوگا یہ مانا نہیں بلکہ معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ نہیں فرمائیں گے کوئی رحمت ان کے لیے نہیں ہوگی ان کے لیے سب عذاب ہے اور وہ بہت سارے گناہ ہیں ایک روایت میں آتا ہے اس میں کپڑا نیچے لٹکانے والے کا ذکر آتا ہے ایک اپنا جو مال ہے وہ جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والے کا ذکر آتا ہے ایک جو بڑھاپے میں جا کے پہنچ والے کام کر رہا ہے اس کا ذکر آتا ہے کچھ روایتوں میں جو عورت کے ساتھ اس کی غلط جگہ پہ جمع کر رہا ہے اس کا ذکر آتا ہے وہ عورتیں جو مردوں سے مشاغہ کرتی ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ بہت سارے اسٹور گناہ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک مطالعہ قیام کے دن نہیں دیکھیں گے اور یہ سخت عظام ہے اور ان کا تذکیہ بھی نہیں ہوگا ایک اہم سوال قیام کے دن لوگوں کو کس نام سے بنایا جائے گا آج کل کے مسائل میں سے ایک اہم سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو کیسے بگایا جائے گا جی اس وقت اس کا جواب پتا ہے کوئی نیا چہرہ آپ بتائیے جی آپ آپ پیچھے پیچھے ہاں ارے آپ ہیں محمد محمد کو ان کو کس نام سے بگایا جائے گا قیامت کے نام نام کے کے ذریعے <تصال> والد کے نام سے؟ <تصال> کے ذریعے سے بیٹے کس طرح <تصال> دلیل؟, دلیل اس بات کی <تصال> کیا چیز نہیں انہوں نے کہا کہ صرف والد کے نام سے بولا جائے گا یعنی کہ مثال کے طور پہ عبد العزیز صاحب کے بیٹے ساتھ آ کے طور پہ جی جی بس اچھی طریقے ذکر کریے ماشاء اللہ اس کی طرح اشارہ کم کم لوگوں نے کیا جب اس سے پرشتے پوچھیں گے کیا بولیں گے کہ یہ کس کی روح ہے کیا بولیں گے فلان بن فلان کی تو پہچان کے لیے کیا نام اس بار ہوگا باپ کا نام یہ بات صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی با کے نام سے بکار جائے قیامت کے دن اس میں کہتے ہیں کچھ لوگ ان کی پردہ پوشی ہے اس کے اندر ہاں ان کی پردہ پوشی ہے اس کے اندر پوچھتا ہے نوز اللہ کسی کا باپ جو دنیا میں کہا گیا تھا وہ باپ نہیں بھی ہو اس کا کوئی اور باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہو تو ماں کے نام سے پکارنے پردہ پوشی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا صرف یہ ہمارے بہت مشہور لوگوں کی بات ہے کہ جانا جی تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ اس سے پردہ پوشی ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہے اور ترری یہی ہے جو بات کہ اس روح علی روایت کے اندر آتا ہے فلان بن فلان ٹھیک ہے بران میں بران اور اس میں ایک خاص اور روایت بھی ہے اسی مسئلے کے اندر ایک اور روایت بھی ہے کسی کے ذہن میں ہے اور روایت کیا روایت بیان کری فرمائی فرمائیے فرمائیے آبا کا ذکر ہے میرے ذکر بخاری کی روایت ہے قیام غدر کرنے والے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے غداری کر کے آئے ہوں گے دھوکے دے ہوں گے وہ جھنڈا اٹھائے ہوں ہوں گے اور کہنے کا ہاتھ ہی غدرت فلان من فلان یہ فلان مین فلان کا جھنڈا ہے اور جو ماں کی نسبت کے حوالے سے جو بات ہے لوگوں میں مشہور ہے وہ کچھ ضعیف اور موضوع روایتوں کے اندر ذکر آیا ہے کہ لوگ اپنی ماں کے راستے پر جائیں گے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اندر اور حافظ ابن حجر الرحمہ اللہ نے فتح باری کے اندر کہا کہ جو بھی روایتیں اس میں آتا ہے کہ ماں کے راستے پکائے جائیں گے وہ ضعی یا موضوع روایتیں ثابت شدہ روایتیں نہیں ہیں تو بخاری کی یہ روایت جھنڈے جو آئیں گے فلان بن فلان کا نام ہوگا مریم چونکہ ان کا نام یہی ہے کیونکہ ان کے والد ہے ہی نہیں ان کا نام یہی ہے تو وہ عیسائی مریم کے نام سے جائیں گے کچھ نے یہ بات کہی ہے کہ مریم کے اکرام کے طور پہ کیونکہ ان کے والدہ کے نام سے جائے تو باقی لوگوں کو بھی اسرائی اکرام کے طور پہ ان کی والدین سے بکایا جائے گا تو عرض یہ ہے کہ ماں کا نام لے رہا ماں کا نام لیا جا سکتا ہے یہ سوال یہ ہے کہ مریم وہ تو ظاہر وہ تو اسی نام سے اٹھائے جائیں گے اور ان کا اقرار جو ہے اور ان کا مقام جو ہے وہ ویسے ہی ثابت ہے ان کے شرف ہاں ان کے شرف اور ان کے مقام میں کوئی حرف اس میں ہے ہی نہیں تو ان کو ان کے نام سے ہی جائے گا باقی لوگوں کے بارے میں واضح نص آ بخاری کی روایت دیگر روایتوں میں کہ فلان بن فلان کے نام سے پکارا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب آخری جو مسئلہ ہے ہمارے پاس کسی کو سوال تو اس میں پیدا ہوئے بچے کو دفنا جاتے ہیں پیدا ہو گیا اگر بڑھ تو نام رکھا جائے نہ رکھا جائے جی ہاں پیدائش کے ٹائم فلسٹ ہو گئی جب پیٹ میں فوت ہو گئے ساتھ اس میں یہ ہو سکتا کہوں گا آپ کو بات کہ جس کا ذکر ہوا تھا ہمارا کہ نعمت قبر عذاب قبر کے حوالے سے کہ غالب الناس جو ہیں وہ دفناتے ہیں اموات کو تو غالب الناس جو ہیں اور جو عام معمول ہے لوگوں کا وہ نام رکھے جاتے ہیں اور لوگ بڑے ہوتے ہیں اب اس کی جو کچھ نادر حالات ہیں اس پہ کیا احکامات ہیں یہ ان کو دیکھنا پڑے گا اس پر لیکن عام جو ہے جو حدیث کا ذکر ہوا ہے کہ پکا جائے گا قرآن نام کے قرآن سے انہی کے لیے جن کا حساب ہو رہا ہے جو لوگ مکلف ہیں ہاں جن کا حساب کتاب اس دن ہونا ہے تو عام معمول جو ہے عام خطاب جو ہے وہ تو عام واس پاس ہے جس طرح ہم سب یہاں موجود ہیں مثال کے طور پہ لیکن جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے کیا انہیں پکارا جائے گا کیا ان کا حساب کتاب ہوگا یہ اور بات ہے نا اس میں میرا مطلب عالم میں اس میں کوئی جذبت بات نہیں کہہ رہا کہ جن کا نام نہیں رکھا گیا وہ کس طرح سے پکارے جائیں گے اللہ عالم میں اس میں عالم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم میں ایک بڑی عظیم حدیث بیان کری سب آپ اللہ فی لا فیض ہاں سات لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ کچھ روایت بات ہے فیض اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ علماء نے کہا کہ اس کی وضاحت دوسری روایتوں سے ہو گئی کہ وہ عرش کا ہی سایہ ہوگا کچھ علماء نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اس سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے سایہ سے یہ مراد نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیزاب کا سایہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس دن ایک سایہ جو ہے وہ پیدا کریں گے جس کے چھاؤں کے اندر پناہ نہ ہوگی لیکن جب عرش کا لفظ آ گیا تو وہ ایک مخصوص دلیل اس بارے میں آ چکی ہے تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ عرش کا ہی سایہ ہوگا اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سات لوگوں کا ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما اور وہ شخص کون ہیں؟ پہلا شخص اور جو مساج وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہے لا وقت بہت بڑی یہ عمل والی باتیں ہیں اور کہنے والے کو زیادہ حمل والا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کہ جس کا دل مسجدوں سے لگا ہو ایسے لوگ بہت کم دنیا میں دیکھنے پائے ہوں گے جو مسجدوں سے اپنا تعلق اس طرح بناتے ہو پھر اس کی مثال کو سنمائیے دیتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو اس کا دل میں افسوس ہو کہ اور اس کی دل میں چاہت ہو کہ وہ دوبارہ کب اگلی نماز کے لیے یہاں پر وہ آئے گا یہ اس کی عملی مثال یہ کیفیت اس کی دل میں ہو جیران سنی رہے ضرور ہے میرے علم نہیں تھے روایت صحیح یہ جو کے حوالے سے یعنی یہ حدیث اس میں مسجد سے تعلق اور آپ اگر دیکھیں اسلام کی تاریخ کو تو مسجد سے تعلق ایک روز مرہ کی شے ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خفوت سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی وہ مسجد میں ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی و صحابہ کا مشورے ہوا کرتے تھے وہ مسجد میں ہوا کرتے تھے یہ بھی, ہوا یہ بھی ہوا اچھی بات ہے کہ آپ لوگ دعویٰ سینٹر مسجد سے مجھ ہے اور اس میں بھی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس کا عجر ملے کہ مسجد کے ساتھ دعوتی جو ہے ظاہر امور مظاہر کرنا اور اس کا کو باصل کرنے کی کوشش کرنا تو مسجد کے ساتھ اسلام کی تاریخ کے اندر بہت تفصیلی معاملات ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ حدود نافذ مسجد نہیں ہوتی تھی لیکن اس کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے کہ خلا شخص کس چیز کا مستحق ہے خلاش کس چیز کا مستحق ہے یہ فیصلے مسجد میں ہو جایا کرتے تھے اور کہاں لشکر بھیجنا ہے کہاں غزوہ بھیجنا ہے صحابہ سارے مشورے کرتے تھے یہ مشورے ہو جایا کرتے تھے تو مسجد جو ہے اسلام کا بہت بڑا مرکز ہے اور رج و معلقہ اللہ میں نماز کا تعلق بھی شامل ہے اور ویسے ہی اس سے اللہ کے گھروں سے محبت شامل ہے ہمارے اللہ کے نبی صدلم حقب البلاد اللہ ہی مساجد سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں وہ اسف اللہ اسباب اور سب سے بری جگہ جو اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ جگہیں ہیں وہ بازار ہے تو ہم سب کو اپنا دل کا حال جاننا چاہیے کہ ہم بازار میں دو ڈھائی گھنٹے جاتے ہیں کیا ہمارا دل وہاں لگا ہوتا ہے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے جا کے ہمارا دل وہاں لگا ہوتا ہے مسجد میں اگر کبھی امام صاحب پانچ منٹ یا دو منٹ لیٹ ہو جائیں تو مختلف سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا کبھی نماز کے اندر اگر کوئی لمبی صورت پڑھا لیں نماز سے لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت क्या اس امام صاحب عام معاشرے میں دیکھنے والی صورتحال ہے اس سے اچھے اچھے زندہ لوگ بھی ایسی باتیں کر جاتے ہوں بہرحال ہر چیز میں اعتجاج ضروری ہے اس حریث میں جو سر ذکر ہوا جس جس کا دل مسجدوں سے لڑتا رہے دوسرا عام حقام جو اس حریض میں ذکر ہوئے ہیں اس میں مرد عورت شامل ہیں لیکن جو مسجد کی تحقیق کا ہوگا وہ مردوں کی لیے ہی یعنی مسجد yani سے جتنا آنا اور مسجد کی بغاطر نمازیں جماعت سے پڑھنا اور قائم کرنا تو اس اسپیشل شیخ میں نے تفریح کری ہے کہ یہ جو ہے عورتوں عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے اس اور... میں کی... نہیں یہ بات نہیں ہے اس کے اندر ابھی آگے امال آئیں گے ایسے جس کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہو جائیں گے آگے جو امال آ رہے ہیں دوسرا موشن جس کو رکنے والی عورت دعوت ہے بدکاری دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ردع والی عورت کہنے کا مقصد کیا ہے اسلام میں اس حدیث میں جو آیا ہے نہ تو منصب و جمال یہ ردع کا لفظ رہ وہ ہو گیا مختصر ہو گیا حدیث کے الفاظ ہے من سمند و جمال منصب والی من عورت من بھی اور خوبصورت عورت بھی ان دو الفاظ کا ایک مقصد ہے باہر ردع والی عورت کا مطلب کیا ہو منصب والی عورت کیوں اور بتائے گا کہ منصب والی عورت کی کیوں کہا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بھی عورت آواز دے اسے نہیں منصب والی عورت آواز دے, دے ایک سر ایک سر آرام है آپ بتائیے پیچھے پیچھے اب یہ جو سات لوگ ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں ان کے نام یہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے دنیا سے بڑے کام کر رہا ہے یہ بڑے مشکل اعمال ہیں کوئی بھی عورت کسی بھی عورت نے دعوت دی اس نے کہہ دیا کہ میں ادارے ہوں مقصد والی عورت کی دعوت کا خاص کیوں ذکر ہے یا بتائیے سر یہ جواب اس کا یہ وہ دو کنڈیشن سے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے ایک یہ اگر وہ اس کی دعوت قبول نہ کرے تو وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے دوسرا اگر وہ یہ عمل کر بھی لے تو وہ یہ مقصد والی عورت ہے کوئی اس پہ عیب کی بات نہیں آئے گی کوئی یہ بات پھیلنے نہیں دے گی ہاں کسی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس پہ ایر کی بات کریں اس کے باوجود وہ اس کے مقصد کو ڈرکاتا ہوا یہ عمل کی طرف نہ جائے گا جی <سجد> <سجد> بالکل اس کی سب سے بڑی اور عملی مثال حضرت عزی یوسف عزیز مشر کی زوجہ نے دعوت دی اور یہی اس نے کہا کہ گھر بند ہے اور کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے تو دعوت دی اور پھر انہوں نے اللہ کی بنا جو ہے وہ اس وقت حاصل کری تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایمان کا امتحان ہے انسان کا اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر نسل کی آزمائش سے پناہ کی دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ایسی آزمائش میں نہ ڈالے ربنا اور آپ کو ہم ملنا یا اللہ ہمارے پر وہ نہ ڈالنا جس کے ہمارے اندر ہمت ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے آزمائش کی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اور جب اس میں پڑ جائے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس آزمائش سے نکلے تیسرا وہ دو شخص جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں اور زراعت اتحاد باف اللہ اجتماع علیہ و نفر علی اسی پر جمع اور اسی پر ان کی جذائی ہو یعنی تعلق کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ صرف اور اللہ کی رضا ہو دنیاوی کوئی مقصد کوئی میں مسلحت شامل نہ ہو یہ بڑی مشکل بات ہے ہمارے دنیا کے اکثر تعلقات جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مسلحت کسی نہ کسی ضرورت کے تحت قائم جاتے ہیں بلکہ ہمارے دماغ سے مشہور ہے کہ زہد گزے کو بھی اپنا باپ بنا رہے کہتے ہیں زہود کے ٹائم پہ تو گزے کو بھی اتنا باپ بنا لو مدیر آیا تو بڑا آیا اللہ رو گیا الحمد الحمدللہ جان چھٹی یہ دنیا کے ہمارے تعلقات بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آیا تو خوشی خوشی گیا تو میں یہ دنیا کے تعلقات ہیں یہ تعلقات ہمارے کسی کام نہیں آنے اور اگر ہم اس تعلقات کے اندر گناہ کے کام کر رہے ہیں تو بھی ہمارے لیے مواد لیکن اللہ محبت ہے اس کا معنی کیا ہے ایک دوسرے کو اللہ کا کی تعداد پر لگانے والی محبت ایک دوسرے سے محبت ہو اللہ کے لیے اگر میں کوئی اللہ کی نفرمانی کا نظر دیکھوں اپنے بھائی کو تو اس کی اصلاح کے نظر میرے دل میں فوراً آئے اگر اپنے بھائی کو دیکھوں کہ وہ میرے اندر کوئی غلطی دیکھے کوئی کوتای دیکھے تو وہ میری اصلاح کی بات کرے یہ نہ کہیں کہ اگر میں نے بات اس کو تو تعلقات ہمارے خراب ہو جائیں گے اللہ کے لیے تعلق کا مطلب یہ ہے اور سے بڑی کوئی چیز نہ ہو صرف یہ تعلق کی وجہ ہو جاتی مسئلہ کوئی وہ اسے لیتا ہے رہے میں اس سے کوئی مسئلہ نہ لوں میرے تعلق کی بجائے لوگوں سے کیا ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان سے تعلق اپنا اسے محبت تک نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ شاء اللہ لوگوں کا تعلق اور آپ سب کے یہاں جمع ہے اور جو یہاں کے منتظمین ہیں شیخ مختار خدا اللہ اور دیگر مشاعر سے آپ لوگ کو کوئی مالی اور ذاتی اور دیگر فائدے مطلوبی نہیں نہ ہی شیخ کی تعریف سے آپ لوگ انشاءاللہ شاء کوئی خوش ہو جائیں گے یا آپ لوگ کا کوئی کام ہو جائے گا بلکہ شعر کے ساتھ علما کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں یہ دین کی باتیں بتلاتے ہیں ہم ان کی بیچلوں میں آ کے ان سے یہ باتیں سیکھتے ہیں ہمارا اسی اساس پہ تعلق بنیاد قائم ہے کل کو اگر یہ چیزیں نہیں رہیں گی راہل گلہ کوئی شخص اس راستے سے ہٹ جاتا ہے آ? تو اسی پر اختراک ہوگا اسی پر اختراک ہوگا یعنی کہ وہ شخص راہل گلہ فاسٹ اور ہر قسم کے کام کر رہا ہے اور آپ کا تعلق اس سے ویسے کہ ویسا باقی رہا نہیں اسی پر جدائی بھی ہوگی پھر یہ جو تعلق ہے اللہ تعالی تعالیٰ کی رضا کے لیے قائم ہونا والا تعلق ہے جو دنیا میں بڑے بڑے دوست بنے پھر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے مگر کے متقی لوگ کیونکہ متقی لوگ جو ہے ان کی دوستی کا تعلق اللہ کی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کی دشمن ماحول نہیں ہوگا لیکن دنیا کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی کے تعلقات رکھے گئے تھے نسم سے رکھی گئی تھی وہ سب کیا نا کتنے کام یہ بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے انہوں نے کوئی دینی کام نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے بہت سارے کام دوستی واقعی دیے ہوں گے جو دوستی قیامت کریں گے ان کے لیے اور بار نصر بنے گی جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ بالکل بالکل بالکل اس پہ محبت کیا کہتے ہیں کسی کو اللہ کے لیے محبت کرنا اس کی فضائی بہت ساری احادیث ہیں اس کے اندر بہت ساری احادیث المان والی روایت بھی ہے کہ اس نے ایمان کی نزت کو چک لیا جس نے ہم اللہ غرب مانا ربی غسل مارا اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کی اسی پہ جدا ہوا ہے اسی پہ جبا رہے یہ سب کی آواز ہو رہی ہے کہ اور بہت بہت مراکز ہیں لیکن ظاہر یہ ہمارا جو تعلق ہے حشر کے مسائل کے اوپر ہے کہ اس دن ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا چوتھا شخص سے عادل حکمران ہے بہت مشکل بات ہے آسان بات نہیں کے لیے یہ عجب آنا بھی بہت بڑی شرح کی بات ہے اور اس کو حاصل کرنا بہت مشکل بات ہے لیکن اللہ کے نبی سے فرمائیں کہ اگر وہ عدل کرنے والا مکمل ہوگا اس کے لیے قریبی اور دور برابر ہو یہ ہے نا عدل کا ایک معنی قریبی اور دور برابر ہو جو اس کی تعریف کرے چہرے پہ اور جو اس سے غصہ ہو وہ اس فیصلہ کرنے کے اندر اس کے اس دخل کا کوئی فرق نہ ہو یعنی کہ جو اچھا سا کھجور کا ڈبہ لے کر آ گیا جو اچھا بڑھائی کا ڈبہ لے کر آ گیا کہا اچھا جی اس کے معاملے کا فیصلہ دوسرا ہے ہاں <laughs> جو خالی آ کر آ گیا کچھ پیسے نہیں دیے سر اس نے کوئی مسئلے کی چیز نہیں دی تو اس کے اندر وہ الگ قسم کے فیصلے سنا رہا تو جی ترتیب کی بالکل اس میں ٹائپنگ کی جو ہے نا یہ اس لیے یہ جو بھائی ہیں انہوں نے تو لکھے ہی کم تھے نافذ تھے تو کہیں کہی اس میں کچھ نہ کچھ کتا ہی رہی ہے دوسرا لکھا ہوا ہے پانچویں کا سے یہ ترجمہ جو ہے نا یہ اکثر محاورتی ترجمہ لفظ والا ترجمہ اس کا نہیں ہوا میں وضاحت کر رہا ہوں اجتماع علیہ، علیہ کے جو لفظ ہے تو ترجمہ موجود ہی نہیں پانچواں شخص چھپا کا کر صدقہ کرنے والا اس میں کیا ہے حدیث کے اندر کہ اے صدقہ کرا اس کو چھپایا یہاں تک کہ اس کے الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ نے کیا خرچہ کیا یعنی کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا کسی کو معلوم ہی نہیں ہونے دیا یہ مقصد ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہونے دیا کچھ ایسے صدقات ہیں جس کا اظہار بھی کر سکتے کچھ ایسے صدقات ہیں جن کا اظہار بھی کر سکتے. صحابہ رام دیران کے درمیان یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ صحابی کہتے تھے کہ میں اس کام میں آگے بڑھوں گا میں اس کام میں مار لوں گا تو بھائی اس میں کوئی ذاتی اس میں کوئی مسئلہ شامل ہے کچھ علماء نے یہ فرق کیا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اگر بتا کے بھی دے دیتے کوئی حرض نہیں ہے اظہار کرتے ہیں کتنا زکوات ہے میرے بال کی لیکن جو صدقات ہیں یار ذکر ہوا ہے وہ نفلی صدقات ہیں کیونکہ اس کے اندر دین میں کوئی حر متعین نہیں ہے جتنا نمل چاہے دے سکتا ہے انسان تو ان احمد کو چھپا لے جس سے اس کی واہ بنتی ہے زکات تو لازمی سب ہے زکات تو نکالنی ضروری ہے اس میں کوئی ایک قابل تاریخ پہلو نہیں بنتا یا واہوا کا امداد نہیں بنتا کہ اس کی واہ واہ ہوگی اس جس سے وہ غرور پڑ جائے گا کیونکہ وہ تو اللہ نے سمال دے دیا جو لوگ دیکھ ہی رہے اور اکاط فکس مال ہے وہ دے رہا ہے لیکن صدقہ جو ہے اس کے اندر لوگوں کے مختلف احوال ہیں آپ سبقے کی ایک مثال دیکھے سبحان اللہ حضرت صدیق رضی اللہ ان کا واقعہ آپ نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب غزلے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بال جمع کرنے کی بات کہی اور عمر رضی اللہ کیا کہا آدھا گھر اپنا لے کر آ گئے اور کہا کہ آج کے دن تو میں یعنی انہوں نے اس موقع پر آدھا گھر جو لے پہلی بار اتنا بڑا وہ کام کرے تو کہا کہ آج میں ہوں گا اللہ پہ فوکس دے جاؤں گا یہ ان کی حسر نہیں تھا یہ حل کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کا جذبہ تھا یہ میرا بھائی اچھا کام کر رہا ہے میں اس سے بھی اچھا کام کروں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو سبحان اللہ اس میں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس پہ غور کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس کوئی شخص آئے اور کیا جناب میری کوئی حاجت ہے یا کھلا جگہ پہ بھائی مسلمانوں کو پریشانی آ گئی ہے کوئی زلزلہ آ گیا ہے کوئی سیلاب آ گیا ہے تو ہمارا عام ماحول کیا ہوتا ہے گھر میں جاتے ہیں بولتے ہیں یار کوئی پرانا سا شوق دیکھنا جو کبھی نہیں پہن رہا ہے کوئی پرانی سی پینٹ دیکھو میری ہاں کوئی پرانی سی چیز پڑی ہو بس جا کے دے دوں جلدی سے تو صدقہ بھی جو ہم دیتے ہیں ایسے موقعے کے اوپر وہ چیز جو خود پینٹ کو پہننا پسند نہیں گوارا نہیں ہے ایسے موقع پر اس چیز کا صدقہ کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت بڑی اسلامی خدمت کر لی اس کو صدقہ دے کر. کیا نہیں؟ کیا سب کا دے کر معاشرے میں کمزوریاں ہیں لیکن آدھے گھر میں کیا کچھ ہے ابھی ہمارے کے کیا کچھ چیزیں اس کو آدھا کریں گے ایک منٹ کے لیے کہ یہ سب چیز میں اسلام کے دینے کو تیار ہوں آج اگر اسلام کو ضرور پڑے سب چیزوں کی کیا ہم اتنا فراست لی ہو سکتی یقین ہو نہیں سکتی رات میں جذبہ تھا ان کی تھی اور پورے گھر کا سب کچھ سنبھال لے کیوں دنیا کی لکھتے ہیں لوگ کے سامنے دنیا کی ساری جو خلاصہ تھا نا خون کے لیے یہ تھا کہ یہ سامان جو ہے وہ کسی کام میں آنے نہیں ہے لیکن یہ جب میں اسلام کے لیے آج مال خرچ کر دوں گا یہی میرے کام کے دیکھیں کام آنے والا اور صدقے کی قرآن میں کیا کیا خوبصورت آئے ہیں کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس صدقے کو اسے کہتے ہیں اس کی نشو نما کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑا بڑھا کے دیتے ہیں اس کی بہت ساری قرآن آئے تھے آخری بات یا چھٹی بات جو اس میں ہے کہ جوانی میں رب کی عبادت کرنے والا شار بن نشہ عبادت اللہ وہ نوجوان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی پسند اور محبوب ہے ہمارے نے نوجوانی کی عبادت کی بہت سی مثالیں ہیں کوئی لاپتہ ابیہ گرام میں اور کوئی صحابہ کرام میں اور تابعین میں ہاں سر صالحین میں نوجوانی کے اندر کیا کچھ کام کر گئے ہمارے صحابہ کرام یعنی وہ بھی نوجوانی کی عمر میں جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی جوانی ایسی استعمال ہوئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی جو شروع کی محفل ہوا کرتی تھی اس کے اندر وہ چھوٹے ہونے کے باوجود شامل ہوا کرتے تھے امام بخاری رحمہ مول امام بخاری نے کئی ہو کیا آپ انہوں نے کیا چیز لکھی بچپن میں کس کو نہیں سہیب بخاری ستر اٹھارہ سال کی نہیں لکھی انہوں نے امام بخاری رحم واللہ نے ایک کتاب جو ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں لکھ لی تھی کون بجائے گا اس کتاب کا نام حال اٹھا کے امام بخاری رحم واللہ نے ایک کتاب جو ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں لکھ لی تھی اب آپ انہوں کتاب اس نے نوی لکھ لوں دو چار پیج کی اس لیے میں بتاتا ہوں اس کتاب کے بارے میں کیا ہے وہ کتاب کس کی ہے تاریخ القبیر یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی جی بلتوغردی. یہ آج آپ کے سامنے جو ہے دنیا میں یہ کتاب تاریخ القبیر گیارہ والیومز میں چھپی ہوئی گیارہ والیومز میں یہ کتاب تاریخ القبیر چھپی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے مشاعت ہمیشہ متوجہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کے اندر اور کہتے ہیں میں نے دنوں رات دیکھی راگ کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی کتاب اور کہتے ہیں کہ میں نے تعلیم البی میں کیا ہے راگیوں کے احوال کا ذکر ہے شروع سے لے کر آخر نے جب تک تک پہنچے ہیں سب کے احوال کا ذکر ہے فلاں نے کس طرح روایت تھی کس طرح روایت کیا کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اختصار سے کام کیا یعنی کہ جو جو معلومات میرے ذہن میں تھی میں لکھتا گیا بیٹھ کے اٹھارہ سال کی عمر میں بلکہ بہت زیادہ اختصار سے کام لیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا حال ہے قل سب فتح یش گرو ہو ابراہیم ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں فتح بولتے عربی کے اندر نوجوان کو کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جسے کہتے ابراہیم اس کے بارے میں بت توڑے ہوں گے ابراہیم نے جو بتوں کا خاتمہ کیا اپنی پوری قوم سے اتنا بہادر عمل کیا وہ کس وقت کیا جب وہ نوجوان تھے وہ پوری قوم ان کی مخالفت تھی لیکن انہوں نے اس جوانی کے اندر عمل دیا تو نشہ عبادت اللہ کے اندر بہت زیادہ مفہوم ہے اس کا جو شخص بھی نوجوان کے عالم میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے گناہوں سے بچا ہوا ہے علم کے حصول کی کوشش کر رہا ہے یقیناً وہ سب اس, مف... اس حدیث کے اصل مستاف ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود میں شامل فرمائے اور جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شامل فرمائے جی بہت بے قاسم بالکل جو باتیں باتیں ہندی جو علاقے ہمارے تھے ایک کے پاتے کراتے ہیں اور یہ کی عمر <nyeocyan> اس وقت یہی اٹھارہ بیس سال کی عمر تھی کچھ جگہ پر سولہ سترہ آ جاتا ہے میرا کم عمر میں تھے یقیناً انتہائی ابن طیبیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خود کے حماس علماء نے فتوی کی گارنٹی دی کہ آپ فتویٰ دینے کے اہل ہیں جس وقت ان کی چودہ پندرہ سال عمر تھی مستی بننے کا ان کے جو حامس علماء تھے اس وقت یہ ایک ماحول تھا گواہی دیا کرتے ہیں بھی فلاں شخص جو ہے وہ علم کا اہل ہے آج بھی یہ طریقہ ہے جو بڑے کباب علماء ہیں ان سے پوچھا جائے کہ فلاں شخص علم حاصل کرنے کا اہل ہے کہ نہیں تو امام ابنت رحمہ اللہ کے لیے وقت کے جو بڑے علماء تھے انہوں نے پندرہ سولہ سال کی عمر میں ان کی گواہی دی کہ ان سے عید کو فتویٰ لکھنے کا حق حاصل ہے یہ دین نے فتوا دے سکتے ہیں بہت رسالیں آپ سب کے ذہن میں یقیناً بہت ساری نثالیں آئیں گی اور یعنی جنہوں نے اپنی نوجوانی کو اسلام کے لیے لگایا اسام زید کسی نے کہا تھا اساب زید رضی اللہ کسی نے ابھی نام لیا تھا بالکل صحیح اسحاب رضی اللہ کا لشکر دیکھیے جو اللہ کے نبی سے جس جس کا کمانڈر بنایا تھا ان کو اس طرح کی عمر اٹھارہ سال تھی اور ان کے ماجہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جہید صحابہ کرام تھے ان کو رکھا کمانڈر بنایا اور رضی اللہ سے سال کے کو تو بچہ ہے ابھی اس کی عمر ہم بہت سی باتیں اور بول دیں تو کہتے ہیں ابھی اس کی کہاں عمر ہے اس کام کی میں اپنی مثال دیتا ہوں ایک ایک صاحب ہے وہ گئے افریقہ کے ملک یوگنڈا ہاں یوگنڈا ایک ملک ہم نے کہا وہاں گئے کو دینی کام کرنے کے لیے مطلب لوگوں کی فلاحی کام کی خدمت کرنے کے لیے وہ اسے عرب اور چار پانچ لوگ گروپ بن کے گیا وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے آپس میں کام ڈیوائیڈ کر لی ایک نے ایک یتیم خانے میں گیا جو کہ کرسچن اور مسلمان مکس تھے وہاں بچے چھوٹے چھوٹے ان کا وہ عجیب خانہ تھا اس پہ جو دور... چلا رہے تھے وہ کرسچئن تھے وہاں پہ تو وہ وہاں جا کے رہا جو اس نے دکھایا کہ وہاں پہ رہنے کے لیے کوئی آسائش نہیں افریقہ کے جنگلات میں کہاں بنا ہوا ہے سن بات اور سے بات سنی جگہ وہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں سونے کے بھی کوئی معاشرت مکان نہیں تھا لیکن بڑی مشکل سے اس نے وہاں پہ اپنے دو تین دن گزارے اب دو دن کے دوران اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر انگلینڈ سے اور آسٹریلیا سے اٹھارہ انیس بیس سال کی عمر کے لڑکے لڑکیاں وہاں پر آئے ہوئے ہیں اٹھارہ انیس بیس سال کی عمر کے کیا کرنے آئے ہوئے ہیں افریقہ کے جنگلات کے اندر وہاں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ آئے ہوئے مشنریز کے تحت جن کا مقصد ہوتا ہے اپنی دین کی دعوت دینا اور کچھ آتے ہیں ویسے ہی ان کی ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے جو ان کے کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر اس کی ترغیب دے جاتی ہے کہ آپ جا کے غریبوں کی مدد کریں اور اچھے گھرانے کے وہ لوگ اور وہ جو جو ان کی ہیڈ تھی عورت تھی وہ اسے کہہ رہی تھی کہ زندگی پہلی بار کوئی عربی مارے پاس آیا ہے یہ لوگ تو آتے رہتے ہیں ہر سال یہ لوگ تو سردیوں میں گرمیوں میں ہر موقع میں یہ لوگ تو آتے رہتے ہیں آپ عربی مسلمان کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے جو یہاں پر آیا ہے اس طرح کام کرنے کے لیے سوچیے جوانی میں ہم لوگوں کی جوانی کبھی بھی اس طرح کے پروگراموں کے اندر استعمال ہوئی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں اب ہم کے ساتھ ایک پروگرام بناتے ہیں پاکستان کے اندر اور جگہوں کے اندر ہر جگہ آپ جاتے ہیں آپ لوگ شہروں میں رہتے ہیں شہروں کے آس پاس میں گاؤں دیہات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ اکثر مسلمان بھی ہوتے ہیں وہ علم بالکل نہیں رکھتے کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ لوگ یہاں سے دو تین لوکل گروپ جاتا ہے اپنے علاقے کے اندر دو تین دوست وہاں کے یا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے دو دن کی اس طرح کی ایک ٹرپ رکھیں اس سے آغاز کریں کوئی کہنا کہ آپ پہلے جیسے افریقہ پہنچ جائیں کہ اتنی مشکلات والا کام کریں جو کہ نوجوان لوگ کو فارٹ کر رہے ہیں لیکن آپ اگر اس سے آغاز کریں اگر آپ اس سے آغاز کریں کہ اس طرح کا کوئی پروگرام شروع کیا جائے جس میں جا کے صرف اور صرف لوگوں کو آپ صورت الفاتحہ سکھا دیں سوچئے آپ کتنا بڑا یہ کتنا بڑا کرنا ہو بس صرف لوگوں کو سورت الفاتحہ سکھانا اور توحی کی جی بیسک باتیں سکھا دیں اس موقع پہ جا دیں کتنی اس کی تبدیلی آ سکتی ہے کتنے اس کے برکات حاصل ہو سکتے ہیں اور کوئی مشکل کام نہیں لیکن ہم نے خالی فکر کر دی اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مخالفین لوگ جو ہیں وہ کس کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں ہم انہیں دور بولتے ہیں لیکن ہم ان کے کا جو کام ہے اسے سنبھالنے کے لیے عملی طور پہ کچھ کر نہیں رہے تو یہاں ہم کوئی اپنی جوانی کو میرا اسی طرح اشارہ اسی طرح کی باتوں کی طرف ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر وہ کوئی اسلام کا ایک کام کر رہا ہے ہم نے ہمارے پاس میزان کتاب و سنت کا اسی پہ اس کو پڑھنا ہے اگر اسے سے نہیں اتر رہا تو اس کی تعریف تو نہیں کی گی یقینا لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ جا کے سنبھالنا ہمارے جو حضرات ہیں ہمارے ہے ان کو دعوت دینی ہے علم کے ساتھ دعوت دینی اور یہ تو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ اقتباع کریں کہ فلاں شا غلط ہے بھاشا غلط ہے بلکہ آپ جو کام کر رہا ہے آپ جا کے وہ کام کرنے والے بنے اس میں کوئی بلینکوش اس میں امام صاحب کے ساتھ مسجد کے اندر کوئی ایک اس طرح کے پروگرام بنے کہ ہم چلتے ہیں فلاں گاؤں کے اندر وہاں کے لوگوں کو کرتے ہیں خواتین کو ساتھ اپنے ساتھ لے چلے عورتوں کی کریں وہاں پہ کی میرا خواتین ہو عورتوں کو کوئی چیز سکھا دیں کے گاؤں کے اندر دیہات کے اندر دور دور تک کسی نے نہیں آنا اور یہ بات خالی میں جبھی لوگوں سے نہیں کہہ رہا میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی جس ایک, میں ایک میرے ذکر بھی جس کے اندر ایک مصر کا ایک عالم ہے مصر کا ایک عالم ہے وہ مصر کے کسی گاؤں میں گیا اور وہاں پہ جا کے پردے والی جو عورتیں گھوم رہی تھی پردے والی عورتیں خاص طور پہ ان کو روک رہا ہے اور کیا ہے آپ کو صرف میں آتی ہے بالکل آتی ہے پڑھیے الحمدللہ للہ عالمین اللہ نبینا محمد مارکی عمدین آگے نہیں آتی اتنی وہ تین چار منٹ کی ویڈیو تھی جس کے اندر مصر کے اندر عربی بولنے والی جان پہچان والی عورتیں کچھ شخص نے دکھائی کہ یہ ہمارا آج علم کا حال ہے نمازیں تو بہت دور کی بات سوتر پارجہ جو نماز کا اہم نہیں حصہ ہے وہ ہی ہمیں نہیں آتی کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر تو یہ نوجوان ہی کی جو عبادت ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے تو یہ خالی مقصد یہ نہیں ہے کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ مسلم جا بیٹھ جائیں اور سبحان اللہ, اللہ, اللہ کرتے رہے وہ الگ عبادات ہے جگہ رستان یہ جو معاشرے کی ہمارے پاس یہ بندی ہے کہ ہم ان تک پہنچیں ان تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچائیں یہ ایک الگ اہداف کام ہے جس میں ظاہری طور پہ ہم سب کی بڑی ایک کمی اور کوتا نظر آتی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ وہ معروف ان کے پاس تقریباً میرا خیال نو سو دائی ہیں جو صبح سو سو دائی ہے جن کا کام صبح سے لے کے کام تک بس ایسے سے گاؤں میں جا کر بادشاہ کا کام توحید کی بات کرتے فل ٹائم ہیں ماشاءاللہ ایسے جو لوگ باشاء موجود ہیں اور ایسے ادارے موجود ہیں تو ہمارے جو علم رکھنے والے طلباء ہیں جانے والے طلباء ہیں وہ جائیں وہاں پہ شاپ ٹائم دیں اور ان کو لے کے جائیں ہمارے مدیرہ یونیورسٹی کے اندر جو ہمارے طلباء ہیں وہ آپ کی علم میں ہو کہ ان کا گرمیوں بھی چھٹی کے اندر دنیا بھر کے دورے کرتے ہیں اور یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کے جو وہاں سے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ جتنی مساجد جاتی ہیں وہاں لے کے جائیے ہم نصیحت کریں گے آپ ٹرانسلیشن گے ہماری بات کی ان کو زبان بھی نہیں آتی وہ یہاں کے بہت سے علماء جو ہیں وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں ان کو ان کی زبان بالکل نہیں آتی نہ انگلش اور عربی میں ہی خطاب کرتے ہیں اپنا ملک کا ایک لیا جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کی اس طریقے سے وہ لوگ خطاب کرتے ہیں یہ ہمارے یونیورسٹی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مشاہد کا جو ہے گروپ جاتا ہے ہر سال دنیا بھر کے علاقوں میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کو بھی مطلب عملی بار یہ ہے کہ ہمارے انڈیا میں ہم پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہماری وہ سات ہے جتنا جتنا ہمیں علم ہے ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس طرح کا یہ سب پرام بنائیں تو چھٹی کے جب جاتے ہیں تو مہینے کے لیے اچھا اکٹھے ہوا سے ملتے ہیں اور کام کرتے ہیں دو تین دن کے اس طرح کے اگر تو کیا ہے طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ کام شروع جب ہوا تو ان کا کام شروع کیا یا دو لوگوں نے کام شروع کیا مل گئی جو کام کر رہی ہے اور ایک بچے جو ہے وہ کرسچن اسکول کے اندر نوجوان لڑکا کر پڑھتا ہوں ہماری یونیورسٹی کے اندر ایک جو ہے اسائنمنٹ کرنا ضروری ہے یا کوئی ڈیوٹی رکھتی ہے کہ ایک مہینہ جو ہے آپ نے دینا ہے چار سال کے دوران کہیں پڑھانے کے لیے تو میں جو ہوں ایک مہینے کے لیے اس گاؤں کے اندر آیا ہوا ہوں یا بچوں کو پڑھا رہا ہوں وہ کیا پڑھا رہا ہوں وہ دنیا علوم ہے جو بھی اپنے جو مذہبی عروب میں وہ پڑھا رہا ہے تو یہ ایک بڑی بڑے زمانے بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ادارے ہیں ان کو اس طرح یہ کوئی چیز کرنی چاہیے افراد کی سفا بات یہ کہ ماشاءاللہ اللہ آپ سب لوگ پڑھے رکھے ہیں یہاں پہ ہم لوگ خود کے دیتے ہیں یہاں پہ در سے دوبارہ اٹینڈ کرتے ہیں خود درج دینے والی بہت سارے بیٹھے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں کمزوری ہے اور ایک نہیں ہے وہاں جاتے ہم نے اور یہ آپ یہ بزرگوں کرنے والا کام ہے اب حضوردار دین جو ہے ان کے اولاد بوڑھے ہو گئے چلنا بیٹھنا یہ کام اس عمر میں ہمارے کرنے والا کام تو ہم سب کو یہ اس جوانی میں اللہ کی اس میں لگانا یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جو ہے حاصل کرنے والا عمل ہے آخری عمل وہ آگ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اور جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا میں اور اس کی آنکھ سے آنسو جاگر ہو گئے یقینا اللہ کی عظمت کو یاد کیا اللہ تعالیٰ کے کرپ کو اس کے قتل کو یاد کیا ہمارے حکم اتنے اللہ ایک ایک نعمت جو تمہارے ہے وہ اللہ تبار کی طرف سے ہے اور اللہ کے اس قدر کو یاد کیا اگر اللہ تبار تعالیٰ لوگوں کی پکڑ شروع کر دے اس پہ جو وہ کما رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں زمین میں ایک شہبی نہ بچے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنا فضل ہے کہ ہمارے گناہوں نے چھپا دیا کتنا فضل ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم لوگ کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں عافیت میں بھی ہے رزق بھی کما رہے تو یہ سب اللہ کا فضل یاد کریں اور اللہ کا خوف دلائے کہ یہ سب میں اگر میں نے اللہ کا حقہ نہیں کیا تو یقیناً میں پکڑ کر مستحق ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھی یاد کریں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کریں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنی بتا کو یاد کریں اور اس عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں تو یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو نگامت کے آنسو یہ خوف کے آنسو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو اللہ کے خوف سے روئے ہوں انہیں بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے جگہ فرمائیں گے اس سات اعمال کے اوپر ان ہم لوگ اپنے اس ٹاپک کا انتظام کرتے ہیں <سلام> اللہ تمالیٰ سب سے پہلے ہم نے جو اس ٹاپک میں پڑھا جو کچھ اس موضوع میں کہا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک بھی یہی صحیح تعلیمات کتاب و سندر کے مطابق جو باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچنے والا بنائے اللہ <سلام> وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد